رہا حضور کی تدفین میں اصل میں یہ شیعہ حضرات کا اعتراض ہے کہ حضور کی تدفین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی محبت میں اس قدر منہمک دے کہ وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہو گئے بلکہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو کہے گا حضور علیہ السلام انتقال کر میں اس کی گردن اڑا دوں اس کے بعد ابو بکر صدیق ردی اللہ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو سمجھایا قرآن کی آئے سے سمجھایا جتنے حضور سے پہلے نبی آئے وہ بھی وصال کر گئے اور حضور علیہ السلام کا بھی سال ہو گیا اور ہے کہ کیا ہم حضور کی عبادت کرتے نہیں ہم تو حضور کی اطاعت کرتے تھے نا اور جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی شان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ تو کبھی مرنے والا نہیں ہمیں تو اللہ تعالی کی عبادت کرنی تو جب فاروق اعظم کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد یہ مسئلہ درست ہو گیا یہ ایک غلب عشق تھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ایک تو یہ غلط فہمیشیوں نے پھیلائی دوسری بات یہ ہے کہ تنازع ہوا تدفین میں یہ تو بالکل بیکار کی بات ہے علماء نے لکھا کہ مسلم ہے یہ بات جس نبی کا جہاں انتقال ہو وہیں ان کی تدفین کی جائے اور حضور کا وصال ام مومین حضرت عارشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوا لہٰذا تدفین کی گئی تدفین میں تاخیر کی وجہ سنیے کیا ایک تو یہ طے ہونا تھا کہ جو امیر المومنین منتخب ہو ٹھیک ہے نا تو اس کی قیادت میں حضور کی تدفین ہو ٹھیک اس میں کچھ وقت لگا کوئی حرج نہیں اس میں وقت لگنے کے بعد ایک تنازع تو طے ہو گیا ورنہ اسلامی حکومت تار تار ہو جاتی ایک وجہ یہ تاخیر دوسری تاخیر کی وجہ کیا ہے وہ سنیے آپ چونکہ حضور علیہ السلام کا جسم شریف ہجرے میں رکھا ہوا تھا نماز جنازہ کے فرائض اور شرائط وہی ہیں جو نماز کے فرض کے جیسے میں نے کہا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہی نہیں کہ وہاں جنازہ رکھا تو یہاں آپ نماز پڑھ لیں خجرے میں لوگ داخل ہوتے جتنی جگہ تھی دس دس پانچ پانچ اور حضور کی نماز جنازہ میں سارے غلام بلکہ خواتین پورے اہل مدینہ نے نماز پڑھی ٹھیک ہے اب آئیے اہل مدینہ کی تعداد کیا ہوگی حضور علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا حج کا اس میں سوالات لاکھ صاحبہ کرام علی مریدوان موجود اگر مدین شریف کے اس وقت کی آبادی ایک لاکھ بھی مان لی جائے تو دس دس پندرہ پندرہ آدمی قسطوں میں نماز پڑھیں ہیں آپ قلم کاغذ لی کلکوٹر لے کر کے بیٹھی ذرا کتنے دن لگیں گے کتنا وقت لگے گا کہ ایک وقت میں صرف دس ہی آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنا بدلے گا کہ ان میں خواتین بھی ہیں اس میں غلام بھی ہیں لونڈیا بھی ہیں سب نے حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی ٹھیک ہے اس لیے تاخیر ہوئی ایک بات یہ،, یہ جو فرمایا گیا جو حدیثیں لاتے ہیں وہ کہ بچی جب جوان ہو جائے فوراً نکاح کرا دیا جائے جنازہ اگر تیار ہو فوراً نماز جنازہ پڑھا دی جائے مثلا جنازہ تیار میت آئی نصف نہار کا وقت ہے بالکل جو کہتے ہیں کہ سورت بالکل سر پہ نہ سد تلاوت جائز ہے بلکہ تلاوت قرآن کو بھی علماء نے کہا کہ بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی نماز جائز نہیں نہ قزا نہ ادا کوئی نماز جائز نہیں سورت جب سر پہ لیکن میت اگر آ جائے تو بہت سے ہمارے لوگ جو نہیں جانتے مسائل وہ کہتے بھی ابھی زوال کا وقت ہے زور کے بعد ہوگی نہیں بلکہ نماز جنازہ زوال میں بھی ہو جائے نسف نہر میں بھی ہو جائے لوگوں کو تکلیف ہوگی ٹھیک ہے کیوں تدف کی جائے تدفین اس لیے کی جاتی ہے کہ میت کے سڑنے گلنے کے امکانات ہوتے ہیں آپ دیکھا کسی آدمی کا یہاں انتقال ہو تو میت سردخانے میں رکھ دی جاتی کہ بھائی بچہ امریکہ سے آ رہا یا جدہ سے آ رہا دوسرے دن نکال کر کے لاتے ہیں تاکہ میت سڑے نہیں علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور سارے امبیائی کرام آج بھی اپنی قبروں میں اس طریقے سے ہیں جس دن رکھے گئے جن رکھے گئے اسی طرح سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں ہیں بلکہ ایک بات میں اور بتاؤں علماء نے لکھا کل حضور علیہ السلاۃ وسلام جب میشر کا دن ہوگا تو آپ سجدہ فرمائیں گے تو کسی نے شاید گزشتہ یہ حدیث پوچھی تھی حضور علیہ السلام کے شفاعت کے بارے کہ حضور علیہ السلام سجدہ فرمائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی اب حضور علیہ السلام تو قبر سے اٹھیں گے سجدے کے لیے تو بابوز ہونا ضروری ہے سد شکر کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یہ ہماری یہاں کرکٹ اور ہاکی کی ٹیم ہے نا دن بھر کھیلتی جیت جائے سب سجدہ کرنے لگتے نہ استنجا ہے نہ وضو تو سجدے تحیت سد شکرانے کے لیے بھی باوضو ہونا آدمی کا ضروری ہے ٹھیک ہے جب حضور سجدہ فرمائیں گے کہیں آپ دکھائیے کتابوں میں کیا اپنی قبر سے نکل کر غسل فرمائیں گے یا وضو فرمائیں گے سجدے میں تو تہارا بہت ضروری ہے آپ سب کو سن کے تعجب ہوگا جو حضور علیہ السلام کے وشال کے بعد حضرت علی نے حضور کو غسل دیا اور حضرت علی کو اس نے فرما کہ تم مجھے غسل دینا فرما اسی غسل اسی وضور سے حضور سدا فرمانا کل قیامت میں تو وہ تو اس طریقے سے ترو تازہ ٹھیک ہے ایک محدث تھا اپنے زمانے کا کوئی جس نے ایک حدیث گھڑی تھی معاذ اللہ اور اس پر علما نے تھی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اس زمانے کے بادشاہ اس نے حدیث گھڑی کہ حضور کے تدفین میں جو دو تین دن لگے تو حضور کے ناخونوں میں ہریالی آ گئی تھی جیسے می جب سڑنے لگتی تو ہریالی آتی ہے اس طرح دو زمانے کے بادشاہ نے اس کو قید کر دیا اور اس کی بات نہیں مانی گئی تو حضور علیہ السلام یہ نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام اتنے تر تازہ ہیں کہ حضور جب مسجد اقسا گئے تو انبیاء کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے اور حضرت انس ابن مالک کی حدیث جو مسلم شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت مو علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موس علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے کیا ان کا ڈھانچہ نماز پڑھ رہا وہ تو کیا مٹی میں مل گئے نہیں ہر نبی اپنی قبر میں اسی طریقے سے زندہ ہے جیسے جس دن اسے سپرد کیا گیا قبر میں وہ زندہ اور ظاہری مشاہدہ بھی آپ دیکھ لیں نے میں نے کئی دفعے کہا اور آپ نے سنا بھی ہوگا تاریخ اہم ورق غالباً یہ بات ہے انیس کی دریا ڈجلا کے کنارے جو دو صاحبہ کرام کے مزارات میں پانی آیا انہیں جب نکالا گیا ان کے بدن بھی سلامت تھے ان کا کفن بھی سلامت تھا دونوں کی آنکھیں کھلی تھی اور آنکھوں میں وہی چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کے ہاتھ میں ہو جب حضور کے غلاموں کو یہ حال تو حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے اس لیے ان کی تدفین میں کئی مہینے کا کئی سال بھی لگ جاتے کوئی اس میں حرج نہیں ٹھیک ہے میں نے شاید پہلے بھی یہ بیان کیا مسئلہ حضرت دانیال علیہ السلام کا قلع تستر فتح ہوا تستر قلعہ جب فتح ہوا تو یہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا قلعے کی تلاشی لیے صحابہ کرام نے تو دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک جسم رکھا ہوا وہ کہنے لے کس کا جسم راوی کہتے ہیں کہ ان کی گردن کے رگیں ایسے حرکت کر رہی تھی جیسے زندہ آدمی ادھر کچھ دستاویز کچھ صحیح رکھے ہوئے تھے ان کو سب کو انہوں نے پڑھا صحابہ نے وہ ساری دستاویز پڑھ کر حیران رہ گئے یہ تو حضور سے کئی ہزار سال پہلے کے نبی گزرے حضرت دانیہ علیہ السلام یہ تو ان کا جسم ہے بالکل تر تازہ آپ نے قلعے والوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا کرتے تھے ان سے اب تک ان کو رکھا یہ ہمارے آبا و سے چلا رہا تھا جب بارش نہیں ہوتی تو ہم تخت کو باہر لاتے جب آسمان کے نیچے رکھتے تو بارش ہو جاتی پھر ہم ان کو اپنے کمرے میں رکھ دیتے مدتوں سے یہ اسی طریقے سے چلا آ رہا پھر اس کے بعد جو بھی سالار انہوں نے تیرہ قبریں کھو دی اور تیرہ قبریں کھودنے کے بعد ایک میں حضرت دانیہ علیہ السلام کو دفن کیا باقی قبروں کو اسی طریقے سے بند کر دیا تاکہ کسی کو یہ صحیح اطلاع نہ ہو کہ حضرت دانیہ علیہ السلام کس قبر میں یہ بات لکھی ہے علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور تاریخ البدایا و حوالہ ہمارے پاس موجود ضرورت پڑے تو آپ لے بھی سکتے ہیں آپ اس کے بعد ایک اور کمال دیکھیں اسی صفحے پر جو واقعہ ہے یہ سفا الٹی آپ تو اس صفے پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت دانیہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ مولا جب میرا انتقال ہو تیرے وہ آخر زمان نبی جب تشریف لائیں ان کے غلاموں کے ہاتھوں سے میری تدفین ہو ان کی دعا قبول ہو گئی انبیاء کرام تو ہزاروں سال بھی اگر تدفین نہ ہو تو ان کے بدن میں کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں آتا لہذا یہ شیعہ حضرات کے اعتراضات ہے جو بالکل لگ اور بالکل غلط ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خلافت کے جھگڑے میں پڑ گئے اور حضور کے تدفین کو انہوں نے چھوڑ دیا یہ بالکل ان کا اعتراضات غلط ہے.